السلام علیکم و رحمۃ اللہ الواسطیہ امام اب تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانی میں سے ہے اسی کتاب کا اس کتاب کی تفسیر یا اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے داوا سنٹر کی مسجد میں کی جاتی ہے گشتہ جو ہمارا موضوع تھا گشتہ درس میں وہ یہ تھا کہ قرآن اللہ رب عامن کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ رب الامن کی صفت ہے اور قرآن یہ مخلوق نہیں ہے قرآن کو مخلوق ماننا پوری شریعت کا انکار ہے پوری شریعت کو درہم برہم کرنا ہے کیونکہ اگر قرآن کو مخلوق مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمام مخلوقات کی شکل ہوتی ہے ایسے قرآن کی بھی ایک شکل ہے جیسے انسان کی شکل ہے جانور کی شکل ہے پہاڑوں کی ستاروں کی سورج کی سمندر کی سب کی شکل ہے ایسے قرآن بھی اگر مخلوق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی بھی شکل ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے جیسے ان تمام مخلوق سے کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ایسے قرآن سے بھی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا اس لیے بہت خطرناک معاملہ ہے یہ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ خطرناک جرم ہے اور بہت بڑا کفر ہے یہ اس لیے ورما کا باقاعدہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے کیونکہ پوری شریعت کا انکار ہے پورے قرآن کا انکار ہے کلام اللہ اربامن کی صفت ہے اور اگر کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اگر اس کو مخلوق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اربامن کی جو بھی صفات ہیں سب مخلوق ہیں نوز بلّہ مزالک اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے لہذا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے کلمات ہیں جو اللہ رب العامن نے قرآن میں نازل کیے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کا حکم ثابت ہوتا ہے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اللہ رب العامین کا پیغام وہی ہے اللہ نے دنیا کے اندر اسے بھیجا اتارا جب الامین کے ذریعے سے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے اسے پڑھ کر کے صحابہ کو سنایا جب العمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور اس طریقے سے اس میں مسائل ہیں احکام ہیں اور وہ ہمارا دستور ہے اور اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے تو قرآن اللہ ہربرامن کا کلام ہے یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اور آج کے درس میں ان آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جن آیتوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل کے طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے بے شمار دلیلیں ہیں پرانے کریم قرآن کے اندر خود قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نعوذ اللہ مخلوق نہیں ہے مصنف نے پانچ آیتیں قرآن کریم سے یہاں پر بیان کی ہیں جن آیتوں میں صلاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں پہلی آیت مصنف نے یہاں پیش کی ہے وہ یہ ہے سور طبعہ کی آیت نمبر 6۔ اللّہ تعالیٰ کے ارشاد وینا حتم المشرقین استجاع کا فاجر ہو اللہ مشرقین میں سے کوئی شخص اگر تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے حتِ یسما کلام اللہ یعنی اگر کوئی مشرق آپ کی پناہ میں آنا چاہتا آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ اسے دیجیے اور آپ اسے قرآن سنائیے اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تاثیر ہے اور جو اسے سنتا ہے اس کے دل پر اثر کرتا ہے اس لیے بے, بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے قرآن سن کر کے اسلام قبول کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے ان کو سناتے تھے اور یہ عرب کے لوگ عربی زبان کے ماہر تھے جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے تھے باقاعدہ ان پر اس کا اثر ہوتا تھا اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے تو اللہ رب العامی نے قرآن کو ذکر اور نصیحت کے طور پر نازل کیا ہدایت کے لیے نازل کیا ہے تو قرآن سنے تاکہ ان پر اس کا اثر ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں یہاں اللہ البرام رحماء حتیہ یہ سنا کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیں یعنی قرآن کریم کو سن لیں اللہ کا کلام کیا ہے قرآن کریم ہے اللہ کا کلام ہے یہ تو اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ ابرامن کا کلام ہے. یہاں کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبتیں کی گئی ہیں چیزوں کی ان کی دو قسمیں ہیں ان چیزوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ان چیزوں کی ہے جو خود بخود قائم ہون رہنے والی چیزیں ہیں یعنی وہ کسی دوسری ذات کی محتاج نہیں ہیں قائم رہنے میں ٹھیک ہے ایک تو یہ نسبت ہوتی ہے جیسے پرانے کریم میں بیت اللہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کا گھر جو گھر ہوتا ہے وہ اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں مسجد کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا گیا مسجد کو اللہ اللہن کا گھر کہا گیا اور مسجد کی نسبت اللہ ابلامن کی طرف کی گئی تو یہ مسجدیں یہ خود بخود قائم ہیں یہ کیا ہیں خود بخود قائم ہیں یہ مسجدیں اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو بھی وہ قائم رہنے والی چیزیں ہیں اس لیے ایسی چیزوں کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو یہ تمام چیزیں مخلوق ہوتی ہیں مخلوق ہوتی ہیں اور اس لیے نسبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کے شرف کی بنا پر ان کے مقام مرتبے کی بنا پر جیسے اللہ رب اللہ نے کہا ناپت اللہ اللہ رب اللہ نے جو اونٹنی دی تھی حضرت سوالہ علیہ السلام کو اس کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تو اس اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اونٹنی خود بخود قائم رہنے والی چیز ہے ذات ہے ایک باقاعدہ مستقل ذات ہے وہ اس لیے یہ مخلوق ہے ایسی مسجد یہ خود بخود ایک ذات ہے سمجھ لیجئے قائم رہنے والی چیز ہے لہذا ایسی چیزوں کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو انہیں مخلوق کہا جاتا ہے وہ مخلوق ہوں گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود قائم رہنے والی نہیں ہیں اگر ان کو ان کی ذات سے ہٹا دیا جائے تو وہ بیکار ہو جائیں گی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی تو ان چیزوں کو مخلوق نہیں کہا جائے گا جیسے کلام ہے انسان کم گفتگو کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہے کیا کلام کو گفتگو کو انسان کی ذات سے الگ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس کو علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کی علم کی نسبت اللہ ابامن کی طرف کی گئی ہے تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود قائم رہنے والی نہیں ہیں یہ تمام چیزیں صفت کہلائیں گی اور اللہ تعالی کی طرف یہ منسوب ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو صفت کہا جائے گا لیکن جو چیزیں الگ ہو جانے سے بھی قائم رہ جائیں ایسی چیزوں کو مخلوق کہا جائے گا مخلوق مانے جائیں گے جیسے انسانوں کو اللہ رب المطل منسوخ کیا گیا عباد اللہ اللہ کے بندے بندے تو قائم ہیں نا اپنی جگہ پر عباد المکرمون کہا گیا عباد اللہ کہا گیا اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کے بندے ہیں تو یہ بندے جو بھی ہیں سب کے سب مخلوق ہیں یہ قائم رہنے والے لوگ ہیں ان کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے وفات تو سب کو ہوگی لیکن یہ خود بخود قائم رہنے والی ذات ہیں چیزیں ہیں اس لیے مخلوق کہلاتی ہیں ناقت اللہ اللہ کی جو اونٹنی اور یہ نسبت تشریف کی ہوگی یعنی یہ بتانا مقصد ہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالی کے ہاں مقام ہے مرتبہ ہے شرف کی چیزیں اس لیے اللہ تعالی کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے تو یہ مخلوق کہلائیں گی لیکن جو چیزیں ایسی ہوں جو خود بخود قائم رہنے والی نہ ہوں ان کو اگر ذات سے ہٹا دیا جائے تو ان کا کوئی وجود نہ رہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ تعالی کی صفات کہلائیں گی وہ مخلوق نہیں کہلائیں گی جیسے اللہ تعالی کا کلام کرنا ہے اللہ تعالی کا علم ہے اللہ تعالی کا سننا ہے اللہ اللہن کا دیکھنا ہے یہ ساری چیزیں صفات ہیں اللہ رب الامن کی یہ سب صفات ہیں کیونکہ سننے کو آپ الگ نہیں کر سکتے یا اس طریقے دیکھنے کو الگ نہیں کیا جا سکتا یہ خود بخود قائم رہنے والی چیزیں نہیں ہیں یہ یہ کسی کے ساتھ جڑ کر کے آتی ہیں یہ خود بخود قائم رہنے والی چیز نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کو صفات کہا گیا تو یہاں پر جو کلام کی نسبت ہے میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی تاکہ کبھی آپ پڑھیں تو کہیں بھئی یہاں تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام اللہ رب العالمین کی طرف تو ناقت اللہ کی بھی نسبت کی گئی ہے جو اونٹنی اللہ اللہ علیہ السلام کو دی تھی تو وہ کیا ہے کیا وہ بھی صفت ہوگی اللہ کی اونٹنی نہیں اونٹنی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے کیونکہ وہ خود قائم رہنے والی ذات ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا پہاڑوں سے اس کو اونٹھنے کو اس لیے وہ قائم رہنے والی ذات ہے وہ لہذا وہ مخلوق ہے ایسے آپ دیکھیے بندوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی عباد اللہ کہا گیا بندوں کو انسان کو تو یہ بھی قائم رہنے والے لوگ ہیں اس لیے یہ مخلوق ہیں مساجد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی بیت بھائی اللہ کہا گیا خان کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر تو اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو یہ قائم رہنے والی چیزیں ہیں لیکن جو صفات ہوتی ہیں اگر ان کو ان کی ذات سے الگ کر دیا جائے تو صفت قائم نہیں رہتی ہے جیسے انسان کے پاس علم ہوتا ہے انسان اگر مر گیا تو اس کا علم بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے یا اس کا علم اگر کہیں کہیں نظر آتا ہے انسان کو چلتا پھرتا بات کرتا ہوا نہیں نظر آتا آپ کو یا انسان سنتا ہے سننا جب تک انسان زندہ سنتا ہے یہ سننے والی جو صفت ہے انسان مر گیا اس کے ساتھ وہ بھی چلی گئی چیز مرنے کے بعد انسان نہیں سنتا ہے بات کرنے کی صفت ہے انسان مر گیا تو مرنے کے بعد بات کرنے کی صفت کو انسان کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے یا اس کی زندگی میں اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا تو یہ صفات ایسی ہوتی ہیں جو الگ ہونے سے وہ ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی ہیں تو اس لیے جو خود بخود باقی نہ رہنے والی ہوں اگر ان کی نسبت کی جائے گی تو صفت کہہرائے گی جیسے کلام اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا گفتگو کرنا تو یہ اللہ رب کی صفت ہے باقی اور جو چیزیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو وہ مخلوق کہلائیں گے اگر وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں اگر وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. تو یہ فرق ہے یہ ذہن میں ہمارے یہ فرق ہمیشہ رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی اجتباع نہ پیدا ہو تو یہاں پر کلام اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اس طریقے سے دوسری آیت کریمہ میں اللہ کا ارشاد ہے وقدکان فریق اللہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ تعالی کے کلام کو سنتا تھا پھر وہ اس میں کیا کرتے تھے سمجھنے کے بعد اس کے اندر تعریف کر دیا کرتے تھے معنی کو بدل دیا کرتے تھے اُم یا علمون جب کہ انہیں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ ہم تعریف کریں بدل رہے ہیں یہ اللہ ابلام نے یہودیوں کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالی کے کلام کو سننے کے بعد کیا تھا وہ بدل دیا کرتے تھے معنی کے اندر تعریف کر دیتے تھے معنی کو بدل دیتے تھے یہاں پر کلام اللہ سے مراد تورات ہے کیونکہ وہ بھی اللّہ ابامن کا کلام تورات بھی اللہ تعالی کا کلام تھی جیسے جب ضبور ہے انجیل ہے یہ سب اللہ تعالی کا کلام جیسے قرآن کریم اللّہ ابام کا کلام وہ بھی اللہ تعالی کا کلام تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے اندر تبدیلیاں کردی قرآن اور دین اسلام کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب نے لی لہٰذا اس کے اندر کسی بھی قسم کی, کی کوئی نہ تعریف ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی لیکن طورا زبور انجیل کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی تھی اور ان کے بعد نبی آنے والے بھی تھے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی امان نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے یہ دین اور یہ کتاب قیامت تک باقی رہنے والی چیز ہے اس اللہ اللّہ رب العالمین نے اس کی حفاظ کی ذمہ داری لی اور اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ قیامت تک کے لیے نہیں تھیں اس لیے ان کو محفوظ رکھنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اما نبی کے آنے کے بعد وہ شریعت ختم ہو جاتی وہ شریعت باطل ہو جاتی لہذا وہ باقی بھی اگر رہتی اس کا کیا فائدہ ہوتا اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی شریعت کو یا ان کے اوپر جو کتاب بھیجی گئی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت رہی کی کیونکہ وہ خود بخود ختم ہونے والے تھے دوسرا نبی آتا پرانی چیز ختم ہو جاتی ہمارے بھی دنیا کے اندر آ گئے. ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں اس لیے ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی حفاظت کی ضرورت قرآن کریم کی تھی دین اسلام کی تھی کیونکہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے اور شریعت ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کی تو ان لوگوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کر دیا اللہ کے کلام کو بدل دیا معنی کو بدل دیا تو یہاں پر مراد کیا کلام اللہ سے تورات مراد ہے وہ بھی اللہ تعالی کا کلام تھا میں یہاں ایک بات بیان کر دوں کہ طارق جمیل صاحب کا کہ آڈیو اس سے پہلے یا ویڈیو یا آڈیو غالباً لوگوں نے بہت نشر کیا کہ زبور انجیل یہ اللہ تعالی کا کلام نہیں تھا اس لیے بدل دیا ان کا کہنا غلط ہے پرانے کریم اللہ رب العامین نے تورات کو کلام اللہ کہا ہے اس لیے ان کو بدل دیا گیا تحریف ہو گئی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی وہ خود بخود ختم ہو جانے والی چیزیں تھیں دوسرے نبی آنے کے بعد ان کا حکم ختم ہو گیا ہم آنوی کے آنے کے اس کا حکم ختم ہو گیا خلاص اب اس کا حکم باقی نہیں رہ گیا اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ بھی اللہ تعالی کا کلام تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کی حفاظت نہیں کی گئی اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی وہ بھی اللّہ تعالیٰ کا کلام تو جتنی بھی کتابیں اتاری گئی ہیں آسمان سے سب اللہ تعالی کا کلام اللہ نے کلام کیا جب امین نے سنا جب امین نے سن کر کے نبی کو آ کر کے سنایا جس نبی کو کتاب دی گئی اس نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو پڑھ کر کے سنایا جو ان کے وزراء اور ان کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کو اپنے ایمان لانے والے ہوتے تھے تورات زبور انجیل سب اللہ تعالیٰ کا کلام لیکن تحریف ہو گئی کیونکہ ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی تو یہاں کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام واضح طور پر اللہ ابامن کی طرف نسبت کی گئی لہذا کلام یہ اللہ ابامن کی صفت ہے اگر آپ اس کو مخلوق مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ لینا حرام ہو جائے گا کیونکہ مخلوق کی پناہ لینا حرام ہے آپ مخلوق کی پناہ نہیں رہے سکتے کیا آپ بھائی مجھے پناہ دے دو آپ میری مدد کر دو ان چیزوں میں جنہیں اللہ العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے باقاعدہ پناہ مانگی جاتی تھی آظب کلمات اللہ اتامات اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے کامل کلمات کی میں جو ہے کے ذریعے تیری میں پناہ چاہتا ہوں تیری مدد چاہتا ہوں اللہ کے کلمات کی پناہ طلب کی گئی ہے اگر آپ اس کو مخلوق مان لیں تو گویا کہ مخلوق سے کی پناہ مانگی جا رہی ہے جبکہ مخلوق کی پناہ مانگنا یہ حرام اور شرک ہوتا ہے لہذا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات یہ کلام اللہ یہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ الامن کی صفت ہے تیسری آیت یہ رونا دلو کلام اللہ الب اون کدا پا اللہ پبل وہ کلام اللہ کو تبدیل کر دینا چاہتے ہیں آپ کہہ دیں کہ تو ہمارے پیچھے ہرگز نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے اس نے فرما دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے معنی کے اندر تبدیلی اور تعریف کر دینا چاہتے ہیں محل شاہد یہ ہے کہ ہاں اللہ اقبام نے کیا فرمایا کلام اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم یہاں پر براد اور آج بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو تو نہیں بدلتے البتہ معنی کو ضرور بدل دیتے ہیں وہاں پر جو معنی مراد ہے وہ معنی نہیں مراد لیتے بلکہ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں جس کو تحریف کہا جاتا ہے کیونکہ الفاظ کی تبدیلی قرآن کے اندر تو نہیں کر سکتے البتہ معنی کی تبدیلی انسان کر سکتا ہے کوئی دوسرا معنی مراد لے لے اپنی عقل کے مطابق یا اپنے مزاج کے مطابق یا اس طریقے سے جو اس کے من میں آیا اس کا معنی اس نے بیان کر دیا کہ یہ سب قرآن کی تحریف ہوتی جو معنوی تحریف ہے یہ اہل بدعت کی جو اہل باطل ہوتے ان کی نشانی ہے بہت بڑی ہے کہ وہ کریم کی آیتوں اور حدیثوں کا وہ معنی بیان کریں گے جو صحابہ نے تابعین نے طبع تابعین نے سبب سال نہیں بیان کیا اپنی طرف سے وہ معنی بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی تعریف ہوتی ہے معنیوی تعریف الفاظ میں تعریف نہیں کر سکے لیکن معنی کے اندر انہوں نے تعریف کر دیا معنی کو انہوں نے بدل دیا اور کہا اس کا معنی یہ براد ہے اس سے فلاں چیز مراد ہے کی وہ براد اس سے نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور چیز براد ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم کی تعریف معنوی طور پر لوگوں نے کیا البتہ الفاظ کے اندر لوگوں نے تعریف نہیں کیا تو یہاں پر کلام اللہ کہا گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اس طریقے سے چوتھی آیت ہے لام کلمات ہی. آپ کے رب کی کتاب سے جو آپ کی طرف وہی کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے لامبد علیہ کلمات ہی اللہ تعالی کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے ان کلمات کو ان حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہاں اللہ رب العامین اگر چاہے تو حکم کو بدل سکتا ہے اس لیے ناسخ منسوخ ہوتے ہیں دین کے اندر یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا بعد میں دوسرا حکم آیا اللہ رب العامن نے اس کو بدل دیا اس کے معنی کو دوسرا معنی دے دیا پہلے حکم کو منسوخ کر دیا یہ اللہ رب کرنا چاہے کر سکتے اللہ رب العامن نے ایسا کیا لیکن کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا تو لام مبر علیہ کلمات اللہ کلمات ہی اللہ ابراہن کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے تو اس میں بھی دیکھیے وہی قلم استعمال کیا گیا اور کتاب کہا گیا اور پھر کلمات تین تین چیزیں ہیں اس کے اندر وہی اللہ کے پیغام کو کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کو وہی کہا جاتا ہے اور کتاب کہا اللہ ابر کتاب رب بھی کہا تمہارے رب کی کتاب سے تمہاری طرف وہی کی جائے تو یہ کتاب اللہ الب کے کلام کا مجموعہ ہے قرآن مجید جو اللّہ رب نے فرمایا یہ اللہ رب الامن پیربی کو حکم دیا وہی ہے کی شکل میں اور تیسری بات کلمات یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلمات ہے یہ پورا پران اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے لہذا وہی مخلوق نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب نے مخلوق میں اور حکم کے اندر فرق اللہ کا فرمایا الخلقمل اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے حکم دینا تو دونوں چیزیں کیا ہیں الگ الگ ہیں خلق الگ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا الگ اللہ نے دونوں کو الگ بیان کیا جو واہ بھی زبان کے اندر کے لیے آتا ہے یعنی دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں جیسے آپ کہتے جا زید امر زید آیا اور عمر آیا تو زید اور امر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کہ دونوں فرق ہوتا ہے دونوں فرق ہوتا ہے زید اور امر دونوں دو انسان ہیں یعنی کہ دونوں ایک جیسے ہیں اسی اللہ نے کیا فرما اعلی لہ اللہ ہی کے لیے خلق ہے پیدا کر دینا اور اللہ ہی کے لیے حکم دینا ہے قرآن اللہ تعالی کا حکم ہے یہ حکم چاہے کرنے کی شکل میں ہو یا نہ کرنے کی شکل میں ہو یہ سب اللہ اور کا حکم ہے قرآن کریم لہذا خلق پیدا کرنے میں اور حکم دینے میں فرق ہے اللہ نے دونوں کو کیا فرمایا ایک الگ الگ بیان کیا اللہ الخلق الامر اللہ ہی کے لیے پیدا کرنا ہے یعنی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی حکم دینے والا ہے اس لیے ہم مانتے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اللہ حکم دینے والا ہے اللہ کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کو بدل نہیں سکتا سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے ڈوبتا ہے چاند ستارے موت اور زندگی انسان کی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کا ستاروں کا نکلنا ڈوبنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل نہیں سکتا ہے تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ اربامن کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لہذا اس کو مخلوق ماننا یہ حد درجہ یعنی یہ حماقت ہی نہیں بلکہ بہت بڑا کفر ہوتا ہی ہے پانچویں آیت جو یہاں پر مسلم نے بیان کی ہے آگے بہت ساری آیتیں بیان کریں گے لیکن یہ پانچ آیتیں انہوں نے جس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کو یہاں پر مصنف بیان کیا ہے پانچویں آیت نمل کے بیان کرتا ہے بنو اسرائیل پر اکثر حصہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی جن مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا قرآن کریم ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے یا قصو بیان کرنا جیسے اللہ نے کیا فرما دوسری آیت کے اندر نہ ہن نقس و کا حسن قصص و ماں عقینہ کا حضر قرآن ہم نے آپ کی طرف جو ہے جو وہی کی ہے اس قرآن کے اندر بہترین قصے ہم نے آپ کی طرف ہم نے بہترین قصے بیان کیے ہیں اور یہاں حسن قصص سے مراد کیا ہے حستی یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اللہ ربان نے بیان کیا ہے بہترین قصوں میں سے حسب علیہ السلام کا قصہ ان کی کہانی اور داستان ہے جو سورہ یوسف کے نام سے باقاعدہ پوری صورت ہے جس میں اللہ رب نے ان کی پوری داستان کو بیان کیا ہے اور بہترین قصوں میں سے ایک بہترین کہانی اور قصہ ہو تو نقص و یا قصو معنی بیان کرنا تو اللہ رب نے قرآن کو بیان کیا ہے فرمایا اللہ رب نے لہٰذا اللہ رب الامن کا کلام ہے یہ اللہ رب میں نے ناعبد اس کو پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا بات کرنا بیان کرنا جیسا آپ کہتے ہیں بھائی آج بیان ہے آج درس ہے انسان بیان کرتا ہے درس دیتا ہے تو اس طریقے سے اللہ ابلامین نے بیان کیا پرانے کریم کو اتارا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرانے کریم کو تو بیان کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم یا اللہ اب علامین کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اللہ نے اسے بیان کیا ہے آیات کی شکل میں اتارا ہے مسئلے کو بیان کیا حکام کو بیان کیا ہے اور اس طریقے سے پرانے قوموں کی داستان کو بیان کیا ہے تو قرآن کریم کو اللہ حرب نے بیان کیا ہے اور وہی کی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان تمام آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ حرب العلامین کا کلام ہے یہ اللہ تعالی کی وہی ہے اللہ کا پیغام ہے اللہ کی طرف سے منزل ہے یہ نازل کردہ چیز ہے یہ اللہ تعالی کا بیان ہے یہ اللہ تعالی کے کلمات ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ حقام کی صفت ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے اس لیے اس مسئلے کے اندر گزشتہ در سے میں نے بیان کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء کو عذاب دیا گیا ان کو تکلیف دی گئی سینکڑوں علماء کو پھانسی دی گئی ان کو قتل کیا گیا اور بہت سارے علماء کو پھانسی اور گھوڑے لگائے گئے جیلوں کے اندر ڈالا گیا انہیں میں سے امام محمد بالحب الرحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس مناسب اس اسے فتنے کے موقع پر ڈٹے رہے استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور کہا قرآن سے حدیث سے کوئی چیز لے کر کیا اور یہ بتا دو کہ قرآن مخلوق ماننے کے لیے تیار ہو لیکن نہیں لا سکے کوئی بھی چیز کوئی بھی آیت کوئی بھی حدیث اس طرح کی تو قرآن میرے بھائیو اللہ رب اللہ کا کلام ہے یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اس کو مخلوق کہنا یہ بہت کفر ہے یہ اس لیے تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن کو اگر کوئی مخلوق کہتا وہ مسلمان نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اس لئے قرآن اللہ العمن کی صفت ہے یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ رب الامن کی طرف اٹھ کر کے چلا جائے گا کیا سے پہلے سارے کے سارے حروف اللہ رب الامن کی طرف اٹھ جائیں گے انسان کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے گا اور یہ جو مصحب کی شکل ہمارے پاس موجود ہے یہ سارے حروف اللہ رب الامن کی طرف اٹھ کر کے چلے جائیں گے کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے ساری ہیں ساری اس اس کو مخلوق ماننا یہ کفر ہے تو یہ پانچ آیتیں مصنف نے یہاں پر بیان کی ہیں جن آیتوں میں واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ رب کلام ہے آگے کے دنوں میں مصن رحمتہ اللہ یہ ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ اللہن کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے یہ نازل اللہ نے کیا اسے جب امین کے ذریعے سے اس کو اتارا ہے قرآن کریم کو یہ آنے والی آیتوں میں مسلم بیان کریں گے اور اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اللہ تعالی کی طرف سے منظر ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مخلوق نہیں ہے اور مخلوق ماننا یہ حد درجہ اور بہت بڑی گمراہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلب صارئین کے عقیدے پر قائم رکھے اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین اور صرابین محمد والا علیہ وسالجمعین ایک اعلان ہے وہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو جو لوگ حج پر جانے والے ان کے لیے بطور خاص حج کی ٹریننگ ہوگی یہاں پر اثر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک تو ہوگا اور اگر موضوع نہیں ختم ہوا تو مغرب سے عشا تک بھی وہ موضوع چلے گا خاص طور سے خواتین کے لیے آنے والے جمعہ اکتیس مئی کو اصل کی نماز کے بعد یہاں پر تو جو لوگ حج پر جانے والے ہوں آپ ان کو خبر کر سکتے ہیں کہ وہ اس کورس میں آ کے شریک ہو سکتے ہیں اس کے بعد چار پانچ چھے اور سات جون کو جاوا سینٹر کے اوپر کلاس روم نمبر فورٹین میں انشاءاللہ مردوں کے لیے عشا کی نماز کے بعد چار دن کے لیے کلاس ہوگی اور ان کی ٹریننگ دی تو آپ کے جو حباب جانے والے ہوں دوستوں دوستوں میں سے آپ ان کو اطلاع کر سکتے ہیں اللہ رب الامن ہم سب کی افاظ فرمائے اور اپنے دین کا سعین اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرامین جزاک الخیر اور سراب اللہ محمد و والی